ان الحمد اللہ نحندو وہینو ہو و نفر ہوو منو بہی و وقتقلل والی ونا اوضو بال اللہہ من سروریان پس نا و من صیحات ہمالینا منہد اللهہ فلا مبلله الل و من ید لل فلاہ الل وونحد اللہ اللهہ ال ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرسدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله اللهم صلح وسلم عليه وعلى آله واصحابه وأزواجه وزريات إذنعين أما بعد فعوذ بالله السميع العليم من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا صدق الله العظيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عفدتا من لسانی افتہو قولی آمین یا رب العالمین سورہ کاف کے درس کے دوران بارہ یارت کیا جا ہے کہ یہ سورت اسباب اور اس کے جو مؤثرات ہیں کہ جو تاثیر ہے اس کی اس کے ساتھ اس کو ڈسکس کرتی ہے اس پہ بات کرتی ہے اس وقت جو صورتحال ہمارے سامنے ہے اس میں انسان کو ناپا جاتا ہے اس کے مادی مقام کے ساتھ اس کا جو فائنشیل اسٹیٹس ہے اس کے ساتھ اس کی شخصیت کو ناپا جاتا اگر کوئی صاحب بڑی کوٹھی والے تو وہ ہر محفل میں بڑے چاہے جھوٹے ہوں چاہے جانی ہوں چاہے شرابی ہوں اس طرح لمبی گاڑی والا بڑی گاڑی والا بڑا ہے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے کسی محفل میں جاتا ہے تو گل گلا جاتا ہے اور ویلکم اور فیئر ویل اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا اور جو آدمی پیسے والا نہ ہو بڑی گاڑی نہ ہو بڑی کرسی نہ ہو کچے مکان ہوں لیکن اخلاق اس کے اچھے بولتا ہے نمازی ہے پرہیزگار ہے حلال حرام کی تمیز ہے اس کا کوئی مقام نہیں نہ اسے مشورہ لیا جاتا ہے ایسے دنیا کا کیا پتا اگر دنیا کیسے اسے پتا ہوتا تو دنیا اس کے پاس ہوتی لہذا وہ بندہ سیاح نہیں اس لیے کہ اس کے گھر میں دانے نہیں سارے گھر جی دانے ہوندے اصل بھی بڑے سیاح ہوندے چار پیسے ہوں بینک بیلنس ہو کوٹھی ہو بڑی گاڑی ہے بندہ بڑا اللہ تعالی نے ہمیں جو بڑائی کا تصور دیا ہے وہ قوم اور مال کے ساتھ نہیں دیا وہ امال کے ساتھ دیا تھا یہ جو ہمارے ہاتھ میں گول پکڑا اور یہ جو ہمارے ہاتھ میں گیج اور میٹر کسی نے پکڑا دیا ہے یہ کون ہے یہ شیطان ہے جس نے یہود کے تعاون کے ساتھ یا یہود ہیں جنہوں نے شیطان کے تعاون کے ساتھ ہمارے ہاتھ میں یہ گز پکڑا دیا ہے کہ اس گز کے ساتھ ناپو بندے اور کیونکہ پیسہ یہودیوں کے پاس زیادہ, زیادہ یہودی بڑے جس ملک کے پاس پیسہ ہے وہ گرینڈ ایٹ جی سیمن گرینڈ سیمن حالانکہ ہمارے ذلے کے برابر ہے وہ ملک لیکن چونکہ پیسہ ہے لہذا ہے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یا ایون ناسو انہا خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناکم شعوب و قبائل لتعارفو انہا اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو تقوی والا ہے نہ کہ وہ ہے جو بڑی قوم سے تعلق رکھتا ہے اور جس کے پاس بڑا پیسہ ان اللہ لا یم الى الا وجوہ و ام و لکم و یم و اللہ تعالی تمہارے چہرے نہیں دیکھ اور تمہارے مال نہیں دیکھ بلکہ وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھ اخلاق حمیدہ اچھے اخلاق جن کی وجہ سے کسی کو بڑا کہا جاتا کوئی زمانہ تھا جو سرپنچ ہوتا تھا کسی پنچایت کا وہ بڑا بوڑھا جو مسجد سے نہیں اٹھتا تھا صبح جا کے اذان دیتا تھا لوگ کہتے تھے کہ جی یہ فیصلہ کرے یعنی کافروں میں بھی یہ معیار تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواؤ اس لیے کہ وہ اسادق وال یعنی کسی کے اندر کچھ اخلاقیات دیکھ کے فیصلہ کروایا جاتا ہے. اب نہیں چلیں جی وہ چیئرمین صاحب کے پاس چیئرمین بہت بڑا رسا گیر ہے سارے ڈاکے ڈوکے اس کے تاون سے پڑتے لڑکیاں اگوا ہوتی ہیں اس کے تاون سے ہوتی ان کے پاس چلو وہ برامد کروا کے دے گا لڑکی اس لیے کو اسے پتا ہے کہاں چھوڑی اسے پتا بحن کس کے گھر میں اس لیے کہ اس کے تاون سے گئی یہ کیا ہے یہ کیا ہو کیا گیا ہے یہ ہمارے ساتھ ہاتھ کس نے کیا ہے لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں عزت بچا کے کیوں بیٹھے ہوں ایک پردہ ہے پوشی ہے کہ معاشرے میں ہماری کوئی عزت ہو یہاں سے جائیں تو کوئی دو چار گھروں میں روٹی پکائی جائے ہم سے پوچھا جائے یہ امیج برقرار رہے جو باہر والوں کے ساتھ لگا ہوا ہے. روٹی پاکستان میں کوئی بھوکھا نہیں مرتا جتنی محنت مزدور یہاں کرتا نا چار سو درم کی کھاتے اس سے آج ہی محنت پاکستان میں کرے تو یہاں سے اتنی روٹی کھاتے گاؤں میں مزدور کوئی نہیں ملتا دوسرے گاؤں سے جا کے لانے پڑتے ہیں. اور وہ بھی منترلا کرنا پڑتا ان کے پاس بھی پوری لسٹ ہے. آپ کو ویٹنگ لسٹ میں وہ رکھے گا کہ آپ اپنا کام دس دن ذرا لیٹ کرتے میں یہ کام ختم کر کے آپ منتیں الگ سالن پکاؤ جناب تو وہ کہے گا جی اس میں آپ نے صحیح گھی نہیں ڈالا جی میں نہیں کھاتے جی. کل نہیں آؤں گا جی میں کام پر اپنا بندوبست کرنا جی ٹھیک ہے جی آپ جیسے کہتے ہو آپ کو چاہے دال ہے لیکن ان کو اپنے نے گوشت کھلانا ہے ہر دو گھنٹے کے بعد چائے پلانی ہے جی پروٹوکول فاروق لواری والا لیتے بندہ کوئی نہیں ملتا یہاں دھکے کھاتے پھرتے کیوں بس دبئی والا نام لگ جائے پیچھے والوں کو کیا پتا یہاں کے ساتھ یہ کیسے ہمارے اندر یہ تصور کیسے ہوا آیا کیسے پندرہ بیس سال پہلے کی بات ہے یہ کچھ نہیں تھا گاؤں کچا تھا تو پورا گاؤں باہر پتھر لگے ہوتے تھے اندر سوسیاں لگی ہوئی ہوتی اٹھارہ انچ کی دیوار ہوتی تھی آدھی دیوار پتھروں کی ہوتی تھی آدھی اندر جو دیوار ہے وہ کچی وہ آدمی امیر ہوتا تھا گاؤں تو غریب مطلب جب سارے ہی غریب تھے پھر اس لحاظ آج کا غریب بھی لینڈ کروزر پہ زکاط لینے یہ غریبی کا معیار بھی بڑھ گیا اب ایک آدمی کے پاس دس لینڈ کروزر ہیں تو دو لینڈ کروزر والا سے جا کے زکاعت لیتا کہ میں تم سے غریب غربت کا معیار بھی اپنے علاقے کے حساب سے مقرر ہو گیا ہے اپنے گاؤں کا تصور کریں جس کو ہم غریب کہتے ہیں آج سے بیس سال پہلے کہ امیر کے مقابلے میں اس کے پاس پھر کھانے کو بہتر یہ ہوا کیسے بجلی آئی گھر ٹی وی آ گئے. ٹی وی میں وہ ڈرامے پورا وہ سیٹ لگا ہوتا ہے پھر ایڈورٹیزمنٹ کپڑوں کی فرنیچر کی فریج اور فلاں فلاں چیزوں کی اس کی وجہ سے گاؤں کا امیر بھی غریبوں میں شمار ہونے لگ میں تو غریب ہوں میرے پاس تو یہ کچھ بھی نہیں اس کی ایک دوڑ لگ گئی مادہ اس وقت ہمارا متمائے نظر ہے کہ کسی طرح میں لوگوں کی نظروں میں بڑا ہو جاؤں چاہے ادھار کا فرنیچر میرے گھر میں ہو اور ہم اس نبی کی امت ہیں جس کے گھر میں تقیہ نہیں لیکن وہ بڑا تھا وہ تمام انسانوں سے بھی بڑا تھا وہ تمام امبیا سے بھی بڑا تھا ہمیں یہ سبق دے کر گئے کہ بڑائی ڈیڈ سٹف کے ساتھ نہیں بڑائی مادے میں نہیں ہے بڑائی تمہارے کریکٹر کے اندر ہے ہم لوز کریکٹر لوگ ہیں کرپ قوم کام ہے دوسرے نمبر کی لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے گھر میں فرنیچر ہوگا اور گاڑی نکلے کرے گی میرے کار پورچ کے اندر سے تو محلے والے حسر سے دیکھا کریں گے اور پھر وہ بھی پیسے دیں گے میرا پتر بھی لائے جائے یار بار کے کہ میری بھی گھر سے کار نکلا کرے اور میرے بھی گھر سے ٹریکٹر نکلا کرے یہ دجال کا کام یہ یہود کا کام میڈیا ان کے ہاتھ میں اس کے ذریعے انہوں نے لوگوں میں تمنایں پیدا کی رہا مکان بیچو تو بھائی جاؤ تم دس مکان بنا لو گے یہ ایک مکان کیا یہ کچا ہے تم پکے بناو گے فلاں کو نہیں دیکھتے خواب دکھائے بیوی بی کے زیور بیچ دو تم ہر سال اس کے لیے کڑے بھیجا کرو گے وہاں سے یہ چوڑیاں کیا ہیں بیچ دو منی وہ ان سے وعدے کرے گا اور تمنائیں پیدا کرے گا اب دیکھیں گاڑی کو جب ٹو چین کرنے کے لیے باقاعدہ ہک لگائی جاتی ہے اسی کے اندر دوسری وہ ہک آتی ہے ایک کڑا ہوتا ہے نا گاڑی کے ساتھ لگا آپ نے گاڑی کو ٹو چین کرنا دوسری گاڑی کے ساتھ اس کڑے کے اندر آپ نے کنڈا پھسانا ہے بندے کے اندر کنڈا پھسانے کے لیے شیطان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی وہ تمنا کا کڑا ویلڈ کرتا ہے اس کے اندر وہ رنگ لگاتا ہے تمنا کا اس تمنا میں کنڈا لگا دیتا ہے اپنا وہ تو چین کر لیتا ہے اور اس کے بعد لیے پھرتا ہے کبھی دبئی اور کبھی امریکہ اور کبھی فلاں جگہ لوگ کا نہیں ہو کے جا رہے ہیں وہاں اس نے کہا تھا ولا اومنی میں ان میں تمنا پیدا کروں گا والا آم اور پھر میں ان کو حکم دوں گا پھر یہ میری بات مانیں گے تو ہم بظاہر اس تمنا کے غلام ہیں لیکن تمنا کے پردے میں شیطان نے ہمیں اپنا غلام بنایا جیسے آپ گائے کو بھینس کو پکڑتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم نے چارہ ہیں وہ پیچھے پیچھے چلی آتی وہ آتی چارے کے پیچھے مگر اصل میں وہ کس کے پیچھے آ رہی ہے آپ کے پیچھے جس گھر میں لے جانا چُھے لے جائیں جو چیز گوشت کھاتی ہے اس کے سامنے گوشت رکھا جاتا ہے جو گاس کھاتی ہے اس کے سامنے گاس ہمارے سامنے شیطان تمنا کر دیتا ہے تم بڑے آدمی ہو جاؤ گے پھر تو مٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے پھر فیصلے کیا کرو گے ساری برادری تمہارے پاس ایا کرے گی بوٹ کی کا سوٹ پہن کے باہر نکلا کرو گے جی اللہ نے فرمایا یعدہم ما یمنيهم وما یعدہم الشیطان الا غرورا اب شیطان ان سے جھوٹے وعدے کرتا ہے اس کے وعدے پورے ہونے والے نہیں اور قیامت کے دن اقرار کرے گا ان اللہ واد الحق اللہ نے جتنے وعدے تم سے کیے تھے سارے سچے تھے تو کم تو میں نے تم سے وعدے کیے تھے میں نے اس کے خلاف کیا میرے پاس دینے کو تھا ہی تم تمنا ہے وہ میں تمہارے سامنے رکھ دیتا تھا ان میں سے جو مرضی ہے چن لو اور تم چن میں نے پہلے اپنے گاؤں ایک دفعہ گیا تو وہاں پہ رات ہوتے ہیں سرجنوں وغیرہ کے ساتھ وہ کینچی ٹوکے پکڑانے والے وہ گاؤں میں آ کے ڈاکٹر بن جاتے ہیں ایسے ایک ڈاکٹر صاحب تھے مجھے تھروٹ انفیکشن تھا جو رہتا ہے اکثر تو میں گیا میں نے کہا جی کوئی اینٹی بایوٹکس ہیں آپ کے پاس دے دیں تو ان کے پاس وہ شیشے کی جس میں ٹاپیاں ڈالتے ہیں نا دکانوں والے وہ جار تھے اس کے پاس اس کے اندر اس نے چار پانچ رنگوں کے کیپسول ڈالے ہوئے جی رنگ پسند کرو میرے کانوں سے دھواں نکل گیا ہاتھ ہو گئی رنگ پسند کرو کیم اینٹی بایوٹکس مانگی بس جو ہے وہ دے دیں آپ مجھے رنگ یعنی وہ ایکسٹرا میرے ساتھ بھلا کر رہے تھے کہ باہر کے ملک سے ہے تو پسند کی رنگ رنگ جو ہے وہ لے اپنے. رنگ پسند کرو جیری ہے کیا یہ جو بھرے ہوئے آپ نے وہ تو سیکڑوں کے حساب سے ملتا ہے نا دس روپے سیکڑا یا کیسے ہے وہاں تو کسی میں بھی بھر لیں میں نے کہا یہ ہے کیمپسلین ہے کیا یہ ہے کیا ہے کی. کہ آپ نے دوائی لینی ہے نا کہ آپ نے اس میں اندر کیا ہے یہ ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں پیٹ میں کوئی نہیں گیا جی آپ دو لیں آپ کو آرام آ جائے چیتان ہمارے سامنے اسی طرح جار میں رنگ برنگے تمناؤں کے کیپسول سامنے رکھ دیتا ہے کہتا پوتر ہاتھ رکھو ٹیڑی تمنا چاہیے دس سال والی بیس سال والی تیس سال والی یا وہ جو بکسے کے ساتھ واپس آئے والا امنی انا کے اندر تمنا گاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ خوش بخت آدمی وہ ہے جس کی تمنا چھوٹی اس لیے کہ روز کے روز اس کا ہدف پورا ہو جاتا ہے اس کا رانجا راضی ہو جاتا ہے. مطمئن ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ شام آئیے تو شام کی روٹی مل جائے صبح آئیے تو صبح کا کھانا مل بس یہ بندے کی خواہش ہونی ہے. باقی اللہ کا فضلہ جوتے تھے تو اس میں بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ میری تمنا تو اتنی تھی اللہ تیرا شکر رہ تھی مجھے کتنا دیا گلے نہیں پالتا یہ بھی نہیں ملا جی یہ بھی نہیں ملا جی یہ بھی نہیں ملا اس کے نتیجے میں انسان اللہ سے دور ہو جاتا جب لیے کسی کے بارے میں گلا دل میں پلتا ہے تو تعلقات وہ نہیں رہتے تو خواہش روز کی روز پوری ہو اور اللہ نے خدی سے کرسی میں فرمایا اے آدم کی اولاد مجھ سے کل کا رزق مت طلب کر جس طرح میں تم سے کل کی عبادت طلب نہیں کر بڑا بہترین اسکول میں تمہیں کہتا ہوں کل کی زور پڑو کل کی فجر پڑھو کل کی سا پڑھو نہیں آج کی فجر پڑھو آج کا رزق لے لو کہانی سودا ہے ہاتھوں تم کہتا ہو سات پشتوں کا بھی دو اسی میں تمہیں شوگر ہو جاتی ہے ہائپر ٹینشن ہو جاتی ہے آنکھیں چلی جاتی ہیں بال سفید ہو جاتے ہیں دانت گر جاتے ہیں تمہارے اسی چکر میں وہ سا میرا بیٹا کہاں سے کہے گا تیرے ساتھ بھی دو آتے ہیں بیٹے کے ساتھ بھی دو آتے اور جو تمنا تیرے اندر تیرے بچے کے اندر بھی ہوگی وہ بھی انسان وہ سر ملا کر لے گا اپنا اس کی دینی تربیت کرو جس کا جذبہ ہو سکتا ہے اس کے اندر نہ ہو باقی دنیا کی لالچ پڑا ہوا ہے یا ان پڑھ ہے اس کے اپنے اندر موجود جی تو یہ ہمارے سامنے اس لیے رکھی گئی تمنا کہ ہم اس کو سامنے رکھ کے پھر محنت کے. اس محنت کے نتیجے میں جو مال ملے گا وہ شیطان لے جاتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں نا سڑکوں پہ بھی مانگنے والے جو لوگ ہوتے ہیں بچے ہیں گاڑی جوئی رکتی ہے دوڑتے ہیں اور آتے ہیں یا آپ عمرے پہ یا ہاج پہ جائیں تو وہاں وہ کالے کالے لوگ دوڑتے آتے ہیں حجی حجی وہ کون وہ جو بھی آپ سے لیتے ہیں ان اپنی جیب میں نہیں جاتے وہ کہیں اپنے ماسٹر کو جا کے دیتے ہیں اور وہ پھر ان کی جو دہاڑی ہوتی ہے اس کے مطابق ان کو دے دیتے وہ سارا دن بھیک مانگتے ہیں اور شام کو ان سے کر لیتے ساری زندگی محنت کرتے ہیں اور کوئی کوآپریٹو سوسائٹی والا لے کے بھاگ جاتا ہے کوئی بینک والا لے کے چلا جاتا ہے کوئی فلاں لے کے چلا جاتا ہے محنت کون کرتا ہے کھاتا کون اور یہ ان کا کوئی چھپا ہوا ایجنڈا نہیں یہ بالکل کھلا ہوا ایجنڈا وہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم دنیا کی متمین اور اسپیشل قوم ہیں وی آر پیپل آف گاڈ نہ شعب اللہ ہمارا حق ہے دنیا کی پوری سروت پر اور یہ لوگ اس لیے پیدا کیے گئے کہ یہ کمائیں اور ہم کھائیں قرآن نہیں کہتا وکالا فل امی نہ سبیل غیر یہودیوں کے مال کھانے میں ہمیں کوئی گناہ نہیں یہ ان کی شائقی کی ہے قرآن نے ہمیں بتایا اور وہ خود اس کا اقرار کرتے عزمن یہ کر رہا تھا کہ مادہ ہمارے سامنے اسٹینڈرڈ بنا کر انہوں نے رکھا اور ہمارے پاس مادہ بھی کوئی نہیں رہتا وہ بھی وہ ہم سے محنت کرواتا ہے اور اس کے بعد لے اپنے یہاں بیٹھ کے کھاتا ان کے کچھ جو یہود انیس سو انیس میں ان کے جو خیالات تھے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ کیا کہتے نسور الجشع ہم گدے ہیں گدے ایک ہوتی ہے نا چین ایک ہماری پنجابی میں اس کو لد کہتے جو مردار کو کھانے آتی گوشت لٹک رہا ہوتا اور گنجی کی اور بڑی عجیب سی شکل وہ کہتے ہم خوفناک گدے اللہ کی تعیش والا جوہ و خیرات بقیت العالم جو بقیہ دنیا کی محنت اور ان کی کمائی پر جیتے سیم الرط کتاب ہے اس کی یجبن یعیش یہود یوز مسٹ لو بارکھ لیوی اپنی کتاب میں لکھتا ہے یہ بھی آٹھ فروری نائنٹین نائنٹین نائنٹین کے لمیت اللہ نیا انقلاب جو دنیا میں آ رہا ہے جی انیس انیس کی بات آج دنیا جس مقام پر کھڑی ہے یہ کسی کی پلاننگ تھی یہ سوچا سمجھا منصوبہ اس کو گلوبل ویلج بنانا تھا یہ آئی ایم ایف یہ ولڈ بینک یہ سوچے گئے تھے وہ انقلاب وہ عالمی انقلاب فورت العالمی انٹرنیشنل ریولیوشن اللہ تی کا جس کو ہم انکریب دیکھیں گے نخلو وہ ہمارا انقلاب ہوگا وی شکل ان کلین ہر ان دا ایوری اسپیکٹ دندگی لائف زندگی کے ہر شعبے کے لحاظ سے وہ ہمارا انقلاب ہوگا ہمارے لیے ہوگا وہ صوفی دینا اس کی لگام ہمارے ہاتھ میں ہوگی وہ ہاض سہرا صوفم القبزت على آلہ پل شروع اور یہ انقلاب دنیا کی دیگر تمام قوموں پر یہودیوں کی حکومت یہودیوں کے قبضے یہودیوں کے تسلت کو مضبوط کرے بل کی کیبنیٹ میں بارہ یہودی کب زیر دفاع زیر خارجہ نیچے آئے اور اس کا وہ جیمس روبن جو آکے کے دیتا ہے ترجمان یہودی بارہ یہودی اس کی وائس پریزیڈینٹ اور پھر سمجھنے کے اگلا پرزیڈینٹ یہودی اور یہودی بھی کٹر یہودی جو ٹوپی یہاں رکھتا ہے جی پیرک لیوی کار مارکس کو خط لکھتا ہے کار مارکس بھی یہودی تھا جس نے کامونزم سوشلزم کا نظریہ پیش کیا تھا وہ بھی یہودی اس کو خط لکھتا ہے کہتا ہے کہ یہ جو عالمی حکومت ایک سپر پاور بن رہی ہے جمیان دونس یہود یہ دونوں سپر پاور یہودیوں کے ہاتھ میں بڑی آسانی سے گریں گی بڑے آسانی سے آ جائیں گی اور وہ ان کے ہاتھوں میں وہ صوفا خن کل ملکیت الفردیا علاد المدیرینود اور جو کنگز ہوں گے ان کے اندر یہ جو عالمی انہوں نے سوچا نا گلوبل ویلج اور ورڈ گورمنٹ عالمی حکومت وہ کہتا ہے یہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہو اس میں ہم جو کنگ بٹھائیں گے وہ ہمارے ہاتھوں میں ہوں گے ان کے مدیر یہود ہوں گے اللہ سیفردون سلطت کل مکان جو یہودی کنگڈم کی ہر جگہ بنیاد رکھی ہر جگہ ہمارے مفادات کا سوچے وہ یا تحف تلمود اور یہاں پر جب یہ ورڈ گورنمنٹ قائم ہو جائے گی جو تمہیں بادشاہ نظر آتے ہیں وہ ان کے گورنر ہوں گے جو تمہیں اپنے پرائم منسٹر نظر آتے ہیں وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ ان کے سفیر ہوں گے عوام کو دھوکہ ہے کہ یہ تمہارے ہاتھوں سے اوپر آتے ہیں یہ تمہارے ہاتھوں سے نہیں اوپر آتے کوئی ان کو لا کے رکھتا موین قریشی کو کون لے کے آیا کوئی جانتا تھا پاکستان میں اس کا نام جس کی بوئیں آسٹرین یہودی ہیں کہ بچوں نے یہودی خواتین سے شادی کی اور بیٹیاں اس نے اپنی یہودیوں کو دی ہوئی جسے نعرہ باندھنا نہیں آتا ہمارے یہاں اگر کسی کو بے وقوف ثابت کرنا ہو اس کی بےوقوفی کی مثال دینی ہو تو کہتا ہیں جی اس نعرہ باندھنا نہیں آتا کہیں نا اس بندے کو پون گھنٹہ نالا باندھنا سکھاتے رہے نہیں آیا پھر سلوار کو بیلٹ باندھی پھر تقریر کرنے آیا پریس کانفرنس کرنے میں کمیز میں سلوار کمیز پہن کے وہ پاکستانی بن گیا کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہیں تھا ساتھیوں نے چیلنج کیا تھا شو کرا دو وہ اس لیے کہ ڈائل نیشنلٹی نہیں تھی ہماری اگر ہوتی تو کوئی کام بن جاتا اگر وہ پاکستانی پاسپورٹ لیتا اسے وہاں کا چھوڑنا پڑتا تھا اس نے اس پاسپورٹ کو جبفی ڈال کے رکھی پاکستانی پاسپورٹ نہیں لیا آپ کا وزیراعظم ہے بڑا ایماندار ہے کون لے کے آیا تھا اسے عوام نہیں وہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے ہیں اور اس ورڈ گورمنٹ کی شکل میں تلمود کا وہ وعدہ پورا ہوگا جس میں ہم سے کہا گیا تھا الزی یاد الہودا جو یہود سے وعدہ کرتا ہے بے ان تل کو اندا وسول المسیح مفاقی اثر و جس نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جب مسیح آئے گا تو تمام زمین کے خزانوں پر ان کا قبضہ ہوگا یہودیوں اب یہ مسیح کس مسیح کے انتظار میں وہ ہمارے والے نہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو انہوں نے مسیح نہیں مانا ہے وعدہ یہ بتایا گیا جو پروفیسی تھی وہ یہ تھی کہ دنیا میں دو مسیح آئیں گے ایک مسیح الدلالہ اور ایک مسیح الہدایہ ہدایت کا مسیح گمراہی کا مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو ان ظالموں نے کہا کہ یہ وہ دلالت والا مسیح اور دجال کو یہ کہیں گے کہ یہ وہ ہدایت والا مسیح وہ ایمان لائیں گے یہود اس پر مسیح کی دجال پر تو ثابت یہ ہوا یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب دجال کا خروج ہوگا ان کی نظروں میں وہ جو مسیح آئے گا جسے حضور نے کہا مسیح الدجال وہ مسیح الدجال جب آئے گا تو یہ کہتے ہیں کہ اس وعدے کے مطابق زمین کے خزانے ہمارے ہاتھ میں ہونے چاہیں اور جا رہے ہیں ان کے ہاتھ حوام کے گلے کاٹ کے گلے گونٹ کے جائیدادیں ضبط کر کے ان کو دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے جو بھی آتا ہے آگے سے بڑھ کے لوگوں کی جیبیں کاٹتا ہے تاکہ ان کے خزانے بھرے جی یہ انیس سو اٹھائیس کا خط ہے جو کارل مارکس نے لکھا تھا اس دا کرائسس میں لکھتا ہے سوفا تجم الامم مان ل قد مفرود شاب اللہ تمام امتیں تمام قومیں اپنے سر شعب اللہ کے آگے ڈال دیں گے سر تسلیم خم کر دیں گے پیپل آف گاڈ کے سامنے وہ پیپل آف گاڈ کون ہیں یہود شعب اللہ وکال و نح ابنا وکالت یہود نصارا نحل ابنا اللہ و احبا او یہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو قوم کے ہاتھوں میں آئے گا صوفہ سیرون خلف شہبل یہودی مقی دین ابل اسفاد کل اس کل اسارا اور یہ ہاتھ بندے ہوئے وہ صوفا یا یہ چلیں گے خلف الشعب بل یہودی قوم کے پیچھے مقیدین دین زنجیروں میں جکڑے ہوئے کل اسارا جیسے قیدی ہو سب بتونا اما اور یہودی بڑی خوشی اور اپنے آگے آگے ان کے آگے بڑی خوشی سے اور تالیاں بجاتے ہوئے چلے آپ کے یہاں گیس کے ریٹ وہ مقرر کرتے ہیں ریل کے کرائے وہ مقرر کرتے ہیں بجلی کے ریٹ وہ مقرر کرتے ہیں نام کے ہم آزاد ہیں جی لوئس برینڈس سپریم کورٹ کا چیف جسٹس وہ ایک کتاب لکھتا ہے سہیا اس میں وہ لکھتا ہے دعونا ان اننا معاشر ال یہود قومیت متمزہ لیٹرس ریکگنا اننا معاشر ال یہود یہ کہ ہم یہودی قوم قومیت متمئی اسپیشل قوم یہ ہے ریسزم خدمت کے لیے جس کا دل کرتا ہے آپ دودھ جو دو ہے لیتے ہیں جس کا دل کرتا ہے آپ جبہ کر کے کھا لیتے ہیں اسی طرح یہودی قوم کے علاوہ جتنی قومیں ہیں وہ اس لیے پیدا کی گئی ہیں کہ آپ کی خدمت جب چاہے آپ ان کو مار لیں جب چاہے آپ ان کا مال کھا لیں لئی سا لئی نہ غیر یہودیوں کے مال کھانے میں ہمیں کوئی نہیں پوچھے اللہ نے فرمایا وہ یقین آل اللہ کل <الْقَزَد> جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر کہ اللہ نے کوئی ایسی جو ہے وہ اسپیشل اٹارنی دے دی ہے کلا یہودی ہوا ادون فیحا برورا کہ ان مکان بلدا آؤ مکانہ دنیا میں کوئی بھی یہودی کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو کسی جگہ سے تعلق رکھتا ہو یا اس کے عقائد کیسے بھی ہوں ان میں عقائد کے لحاظ سے بڑے اختلافات ہیں قرآن نے فرمایا کہتا بم جمیان وقلوب تم انہیں ایک سمجھتے ہو ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے آپس میں تو بہت اختلافات یہودیوں کے یہ ایک گھاٹ پر پانی پینے کو تیار نہیں تھے اپنی قید کی حالت میں جب یہ قید کیے گئے میدان تی کے اندر اس حالت میں بھی قید کی حالت میں بھی یہ ایک جگہ پانی پینے کے لیے تیار نہیں تھے بارہ قبیلوں کے لیے بارہ چشمے بہائے گئے کہ اپنے اپنے گارڈ سے پیو تو اتنے اختلافات ہیں ان کے ہمارے یہاں مثال یہ دی جاتی ہے کہ جی یہ مولوی جتنے بھی اکٹھے ہو جائیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑتا نیشنل الائنس جب ہمارا بنا تھا قوم اتحاد تو یہی شرط رکھی گئی تھی اور ہوا بھی یہی مفتی محمود صاحب نے پڑھ لی تھی نورانی کے پیچھے نورانی تیار نہیں تھے مفتی محمود کے پیچھے پڑھنے بنا نے نیشنل الائن اس نے ٹھیک رگ سے پکڑا تھا تو ان میں اختلافات اس حد تک کہ پانی پینے کو تیار نہیں اس نے کہا اختلافات معتقدات اس کے کس قسم کی اعتقادات ہوں اس کے باوجود تمام یہودی اس جو کا حصہ ہیں ممبر ہیں اسے. اب کیا کہتے ہیں ما ماں کالت امریکہ الموسون امریکہ کے جو بانی حضرات ہیں انہوں نے یہودیوں کے بارے میں کیا کہا تھا سترہ سو ستاسی میں ان کی ایک کانسٹیٹیوشنل کانگریس ہوئی تھی امریکہ کے اندر آئین بن رہا تھا ان کا تو اس میں ایک صاحب ان کے بنجامن فرینکلن انہوں نے ایک تجویز رکھی تھی کہ یہودیوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی لگائی جائے آئین میں لگا دی جائے اور جو باقی ہیں یہاں آلریڈی موجود ہیں ان کو یہاں سے ڈپورٹ کر دیا جائے اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں کہتا انتفق تمام انمال جرنل واشنگٹن جنرل واشنگٹن نے پہلے یہ تجویز رکھی تھی یہ اس کو تائد دے رہے تھے اپنی انہوں نے کہا کہ میں جنرل واشنگٹن کے ساتھ, ساتھ بالکل متفق ہوں اننا حاضل امت شاہ من تاثیر اختراق غادر ہم نئی ابھی قوم ہیں تفلیت کی حالت میں ہیں تو ہمیں ان خطروں سے جو آئندہ آ کے پیش آنے ہیں پودے کو بچانا ہے جو ابھی درخت بنے گا ابھی یہ صرف ایک گملے کے اندر لگا ہوا ان نزال کا خطرہ جینٹل مین یہ خطرہ جو مستقبل میں ہمیں درپیش ہوگا یہود کے اندر موجود یہود کی شکل میں موجود ہے کافی کلولا استقرہ بےحال یہود بے آئی آداد کبیرا کام بے تقلی نظاتا یہود جس ملک کے اندر جڑ پکڑ لیتے ہیں اس ملک کے اخلاقیات کی جڑ نکال دے اس میں اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں رہتی لہذا ہمارے اوپر بار بار وہ حملہ کرتے افغانستان میں آپ خواتین کو پورے حقوق دیں نا یعنی کپڑے چھوٹے کر دیں کپڑے پورے ہوں تو حقوق پورے نہیں ہوتے حقوق چھوٹے رہ جاتے ہیں ہاں کپڑے چھوٹے ہو جائیں تو حقوق پورے ہو جاتے وہی خواتین ہماری ہیں تمہاری اماں لگتی ہے تمہارے پیٹ میں کیا تکلیف ہے جی وہ جس ملک میں جاتے ہیں سب سے پہلے اس کے اخلاق کا بیڑا اور ہمارے جو ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے یہ کیا ہے آپ خبرنامہ بھی دیکھنے بیٹھے تو وہ آیات آپ کے سامنے کبھی وہ جشن آزادی کے نام پہ کبھی فلاں کے نام پہ کبھی فلاں کے نام پہ یہ پاکستانی یہودی جیسے نا شیاطین ال والجن شیاطین شیاتی والجن جنوں میں بھی شیاطین ہیں انسانوں میں بھی شیاطین اسی طرح ہمارے اپنے اندر فری میسن مشیر پیش امام ان کا ممبر ہے جایا کرتا تھا باقاعدہ اس کی میٹنگ کے اندر جب کانگریس ان کی ہوتی تھی تھری میسنس اور وہ کریم ہے یہودیوں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی آ جائے اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا ایک بیان دیا تھا میاں صاحب نے کیا ہمارا کلچر نہیں ہے جو ٹی وی پہ دکھاتے ہو گلا گونٹ لیا سورن اباؤ ٹرن ہوئے کھول دیا تھا. پھر جنون گروپ کو بھی آزادی مل صاحب سب کو مل ہمت نہیں ہے یہ ملا عمر کی ہمت ہے کہ ڈٹ کے سامنے کھڑا ہے اور ملا عمر کے پیچھے بھی ایمان کھڑا پیٹ میں روٹی نہ ہو دل میں ایمان ہے بڑا مشکل ہے ان کے سامنے کڑا فرماتے وہ ہاں وال تقریبہ بل اعتراض حدود یہ سب سے پہلے کسی ملک کی حدود پہ اعتراض کرتے ہیں، وہاں کریٹ کرتے ہیں پرابلم کہ بڑا ہونا چاہیے یہ فلاں پر ہمارا حق تھا یہ فلاں پر اس کا حق تھا کس نے ان کے زین میں ڈالا کہ جاؤ اس پہ چڑھ جاؤ تمہارا حق بنتا ہے جب وہ چڑھ دوڑے تو اس کے بعد پھر پکڑ کے انہوں نے جگڑا دے دیا اس کو سب سے پہلے کسی ملک کی حدود پر اعتراض کرتے بناؤ دولت دولا اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنا لیتے ہیں حکم ان کا چلتا ہے تین پرسنٹ ہیں یہ, یہ یہود امریکہ کے اندر تین پرسینٹ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں لیکن چونکہ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہر ڈینٹ ان کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے بیگی بلی بنتا اس لیے کہ وہ اس کا امیج بناتے ہیں جس کو وہ چڑھاتے ہیں اس کو پیا کی نظروں میں دولن بنا دیتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں کلنٹن کو کیسے انہوں نے رسوا کر دیا پانی پیتا تھا گونٹ گونٹ لے کے اس کی زبان خشک ہوئی ہوئی تھی بڑا فن خان بنا تھا ان پہ پابندی لگانے چلا تھا انہوں نے پکڑ کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا یہ کس نے کیا انہوں نے کمزوریاں رکھتے ہیں ہمارے حکمرانوں کے بلڈ سیمپل اور یورین سیمپل ان کے پاس پڑے ہوئے ایسی ایسی تصویریں ان کے پاس ہیں جن کے ذریعے بلیک میل کرتے وہ بناؤ دولت داخلت دول اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنا لیتے وہ اندما جرا اعتراض ہوں اور جب ان کا رستہ روکنے کی کوشش کرے کوئی ہا و خن کا تلک دل مالین یہ مالی طور پر اس اسٹیٹ کا گلا گھونٹ دیتے ولمن خان ایک تو قرآن نے کہا نا فرمۃ الم المۃم وحم الخن زیرہ فلاں فلاں چیزیں تمہارے اوپر حرام کی گئی اس میں ولم خان ایک تو جس کا گلا گھونٹ کر جو مر گئے جائے آپ نے باندھی ہوئی ہے قلعے کے ساتھ وہ چکر کاٹ کر کے رسی گھونٹ گئی وہ مر گیا ولمن خان ایک وہ الفاظ استعمال کیے ہیں یہ اس ملک کا مالی طور پر گلا ڈھونٹ دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ ملک مر جاتا ہمارے ساتھ ایسے بند کر دو ان کی مالی ایڈ اب آپ کو کوئی نہیں ایڈ دے گا ایڈ چاہیے تو ہمارے مطالبات مانوس کرو ہمارے ساتھ باقی جتنا بھی وہ کہتے ہیں نا یہ کر دو فلاں ڈیزل کے دام بڑھا دو بجلی کے دام بڑھا دو یہ سارے بانے فیصلہ سیاسی سطح پہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہیں سیاسی طور پر کہ نہیں انہیں سگنل دینا پڑتا ہمارے نے دو کتے لے کے دکھا دیا تھا تمہارے پاس بڑی ہے تو کیا ہوا ہم دو دو پالنے والے ہیں سرکار مل گئی انہیں جی آگے وہ کہتا ہے بہت لمبا خطر وہ ازالم تستم وہ علم تست باد اگر آپ نے ان لوگوں کو ڈیپورٹ نہ کیا ففی عقل من میں عام دو سو سال سے بھی کم عرصے میں سیام فی مزارعہم ہمارے پوتے ان کے فارموں میں کام کر رہے ہوں گے بے so وسائل ایشم تاکہ ان کی عیاشی کا سامان مہیا کریں ہمارے پوتے ان کے فارموں میں کام کریں ہمارا کسان محنت کرتا ہے اور اس کی اگلے سال کی فصل بھی ان کے یہاں گروی رکھی ہوئی ہوتی جی جارج واشنگٹن کہتا ہے ان نا ہوم ائی الود یا ہمارے خلاف کام کرتے ہیں بے شکل اکثر فعالیہ انتہائی ایکٹو صورت میں انتہائی فعالیت کے ساتھ مما الح جو یوش العدو دشمن فوجوں سے زیادہ ایکٹو ہمارے خلاف یہ کام کر رہے ہیں وہ اختر منہوما تمرہ الریاتنہ اور یہ ہماری آزادی پر دشمن سے سو گنا بڑا خطرہ ہے وقزیت العظیم اللہ تعین نخرت فی ہم جو پلاننگ کرنے اس وقت بیٹھے ہیں کہ کیسے ہم نے ایک عظیم اسٹیٹ بنانا ہے اس ملک کو یونائیٹیڈ سٹیٹس کو تو اس کے لیے سب سے بڑا دشمن کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ دشمن یہ نہ کرے وہ نہ کرے دشمنوں سے بڑھ کر سو فیصد بڑا خطرہ جو ہے وہ ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہود ہے اگر آپ نے کو نہ نکالا اور بھی بہت کچھ لکھا قرآن نے ہمیں نہیں بتایا ہمیں تو یہ ان میں سے ہیں یہ لوگ ان میں رہنے والے لوگ ہمیں تو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ بھی ان سے بچائے مگر جو ان کے پڑوس میں رہنے والے ہیں اس نے فرمایا نا کہ تیرے ایمان کا گواہ تیرا پڑوسی ہے اگر اس نے کہا تو جنتی ہے تو تو تنتی اور اگر اس نے کہا کہ تو آگ میں ہے تو تو آگ میں اس لیے کہ سب سے کلوز تیرے وہ ہے اگر تیرے اندر خیر ہے تو سب سے پہلے اس کو ملنی چاہیے تھی اگر اس کو نہیں ملی تو پھر تیرے اندر خیر کوئی نہیں ہے تو باہر جاتا تو ملما سازی کر کے جاتا ہے وہ مسکراہٹ جو آرضی ہوتی ہے ان کے لیے نہیں یہ ان کے پڑوسی آج ہم بھی یہ کہتے ہیں ہمارے پوتے ہمارے بیٹے جو محنت کرتے ہیں ہم جو محنت کرتے ہیں وہ ساری ایسی پائپ فٹنگ ہوئی ہے کہ آپ کسی ڈھوک جوک کسی جگہ بھی آپ کسی گوٹ کے اندر بینک کی معمولی سی جا ہے آپ اس میں پیسے رکھیں وہ وہاں جاتے ہیں. ایسا نظام بنایا ہے دنیا کے لوگ اب جو بھی اس چیز کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس نے کیا کہا کہ اس کا گلا گھونٹ لیتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آنے والے آتے ہیں نئے بدل بدل کے اور کہتے ہیں کہ آپ کے مسائل کا حل آپ کے سامنے رکھ دیں گے آپ کو عیاشی کروائیں گے تو یہ بڑی ناممکن سی بات ہے ان کے مقابلے میں ایمان والا کھڑا ہوگا کتے پالنے والا نہیں جو ان کی دھمکی کے سامنے کہہ کہ گئے تم کچھ بھی کر لو ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلحہ ہمارے لیے خطرناک نہیں ہے ہمارے لیے خطرناک وہ ذہن ہے جو اپنی سوچ سوچتا ہے یہودی کہتا ہے کہتا ہے ہمارے لیے اسلح کوئی خطرہ نہیں ہم اس کا توڑ کر سکتے ہیں ہمارے لیے سب سے خطرناک وہ ذہن ہے جو اپنی سوچ سوچتا ہے ہماری سوچ نہیں سوچتا میڈیا کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ آپ وہ سوچیں جو وہ چاہتے ہیں پوری خبر دینے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں ہمارا نامانگار یہ کہتا ہے کہ یہ پارٹی ٹوٹے کی نہیں ہم کہتے ہیں الحمدللہ کہ ناما نے کہا دیا اس کا مطلب ہے اب مسلم لیگ نہیں یعنی وہ اپنا جو ہے وہ ٹپ آپ کو دے دیتا ہے انجیکشن اپنا دے دیتا ہے کہ یہ سوچو اسی طرح ان کے خبرات وہاں کسی کو بھی وہ پکڑ کے تو ننگا کر دیتے ہیرو کو زیرو بنا دیتے ہیں. آپ کے یہاں بھی ایک خبریں والا پیچھے پڑ جائے تو جان ہی نہیں چھوڑ بلیک میلر بات نہ مانو ان کو پروٹوکال دو ان کو سلوٹ نہ مارو دوسرے دن خبر لگ جائے گی بعد میں وہ کیا کہیں گے کہ جی آپ اس کی تردید دے, دے ہم دیں ہم چاپ دیں گے یعنی کوئی قانون نہیں ہے ان کو کچھنے والا کہ آپ نے ایک شریف آدمی کو بےزت کیا, کیا بڑی سرکی لگا دیں گے فلاں صاحب جو ہے کسی دوشیزہ کو کے فرار ہو گئے اور اس کے بعد دوسرے دن آپ جائیں اور ان سے کہیں گے کہ یار یہ آپ نے کیا, کیا کیا اس دن تو میں اس ملک میں بھی نہیں تھی. یہ میرا پاسپورٹ ہے میں کل آیا ہوں کہ جی ٹھیک ہے یہ کاغذ لیں پین ہے آپ کے پاس اچھا یہ پینسل لیں اور یہاں لکھ دیں آپ کے اس وقت آپ یہاں نہیں تھے اور یہ تو ہم میں آپ کی تردید چھاپ دوں گا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں یہ پجامہ جو ہے وہ ان کا وہ میرا نہیں ہے پیجامہ کوئی قانون نہیں اس کا نام آزادی ہے اسلام اس کی اجازت دیتے جی دو چیزیں ہیں اس میں ہمارا حصہ بھی ہے حکمرانوں کا صرف نہیں اگر اوپر ایمان والا ہوگا تو نیچے بھی ایمان والے چاہیے جو سوکھی روٹی پہ گزارا کریں جو ملا عمر کی فوجوں کی طرح تربوز کھا کے دشمن کا سامنا کریں وہ نیچے بھی چاہیے کیونکہ ہم ٹی وی دیکھ دیکھ کے میڈیا کے ذریعے ہمارا بھی سٹیٹس وہی اور ہم اس سٹیٹس کے مارے ہوئے یہاں بیٹھے ہوں وہ کوٹھی اور وہ انیکسی اور وہ جناب فلاں اور وہ فلاں اور وہ فلاں جب حکمران یہ دیکھتا ہے کہ اگر انہوں نے میرا گلا گھونٹنے کی کوشش کی اور چار دن یہاں چیزوں کی قیمتیں چڑھ گئی اور انہیں چینی نہ ملی چائے پینے کے لیے تو یہ تو انقلاب لے جائیں گے سڑکوں پر آ جائیں گے سارے اگر اسے یہ ہو ہونا کہ میرے عوام صبر کرنے والے چینی نہیں ملے گی تو کہیں گے خلی والی پتی نہیں ملے گی تو کہیں گے خلی ولی چائے نہیں جی پیتے کوئی نہیں پرتھے نہ ملے سوکھی روٹی پہ گزارہ کر لیں گے ہماری زمین تو اللہ کا حکم مانتی ہے نا ان کا نہیں نا مانتی اس میں پیاز بہو گے تو دے گی کہ نہیں دے گی گندم بہو گے دے گی کہ نہیں دے گی اسے پتا ہو کہ میرے عوام صبر کرنے والے ہیں تو وہ ڈر کے کھڑا ہو جائے گا اگر اسے پتا نا دکاندار کہتا ہے آپ کے ساتھ پانچ سات بچے ہیں آپ غلطی سے چلے گئے سپر مارکیٹ اس نے کہا جی یہ چیز اتنی مہنگی آپ نے قیمت بتا دی آپ کو آپ نے کہا یار بڑی مہنگی ہے نہیں لے سکتے آپ کے گیارہ کے گیارہ بچوں نے فل ولیوم کھول دیا نہیں لینی ہے ایک نے بیٹھ کے ایڑیاں رگڑنی شروع کر دی دوسرے نے مکے مارنے شروع کر دی تو آپ کیا کریں گے آپ اس کے ہاتھوں مجبور نہیں آپ ان کے ہاتھوں مجبور ہیں جو ایڑیاں رگڑ رہے ہیں ٹھیک ہے اور دے دے انہیں پتہ ہم ایڑیاں رگڑنی شروع کر دیتے کرتے ہیں اسلام آنا چاہیے نظام مصطفیٰ آنا چاہیے مگر وہ جو ان کو دے یہ نظام مصطفیٰ کی بات کرتے مستفی کی طرح پیٹ پر پتھر باندھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نظام مستفی ذریعے سے آئے گا یہ جو نشے تو میں لگے ہوئے یہ سارے نشے ان کی ڈرپیں نکالنی پڑیں گے تب جا کے آئے گی سیونٹی سیون میں تحریک چلی پٹو صاحب کے خلاف نظام مصطفیٰ چاہیے کراچی کا خیبر پہیا جام نظام مصطفیٰ چاہیے صاحب آ انہوں نے آ کے ساس اور دیت کا قانون نافذ کر دیا اور کہا کہ جناب جس ڈرائیور سے بندہ مرے گا اس کو دیت دینی پڑے گی اسلامی قانون ہے یعنی تمہیں لائسانس ملا گاڑی چلانے کا ملا بندے مارنے کا نہیں ملا کہ جس کے اوپر مرضی ہے چلا دو تم جج کیا جائے گا اور تمہاری غلطی کے مطابق تمہارے اوپر فائن ہوگا دیت ہوگی تمہیں دینی پڑے گی یہ اسلامی قانون ہے جنہوں نے اسلامی قانون کے لیے کراچی تا خیبر پہیا جام کیا تھا انہوں نے کراچی تا خیبر پہیا جام کر دیا کہ ہم نہیں مانتے تھے نہیں دیں گے تین دن بند رہا لوگوں کے عدالتوں کو نئی تاریخیں دینی پڑی جج کوٹ میں نہیں پہنچ رہے مسئلہ پیدا ہو گیا پرائم منسٹر سیکرٹریٹ میں بندہ کوئی نہیں آ رہا کیوں جی نہ کوئی ویگن سڑک پہ آ رہے ہیں نہ کوئی ٹیکسی آ رہی ہے انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی یہ ڈرائیور نہیں دیں گے گاڑی کا مالک دے گا دوسرے دن مالکوں نے گاڑیاں اپنے گھروں میں کھڑی کر لی تین دن وہ لگے حکومت نے ہاتھ جوڑ دیا چاہے آپ نہ دیں انشورنس دے گی سڑکوں پر آگے نظام مصطفیٰ تو ہم وہ چاہتے ہیں. نظام مصطفیٰ اگر چاہیے تو جا کے دیکھو وہاں افغانستان کے اندر حالت کیا ہے اور وہ ٹی وی سٹیشن نہیں بناتے نا تو اسی لیے نہیں بناتے کہ یہودی ان کے عوام کو وہ نشے نہ دکھائیں جن کو دیکھ کے ان کے اندر حسرتیں پیدا ہوں اور پھر یہ جلوس نکالیں کہ ہمیں بھی یہی سوفے چاہیے ہمیں بھی ایسی سڑکیں چاہیے ہمیں بھی ایسے وہ سیک چاہیے جو یہاں ہمارے ڈراموں میں لگے ہوئے یہ اپنے تحفظ کے لیے ہے جیسے کسی کو ایزا ہو جائے تو کیا کہتے ہیں نیل بائی موت کھانے کو کچھ نہیں دینا بھائی ہمیں بڑا دشمنی کر رہے ہیں جس کو کھانے کو پکوڑے کیوں نہیں دیتا نیل بائی موت اس وقت ضرورت اس چیز کی تو اس دجال کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے آپ کو اللہ پر ایمان مضبوط کرنا پڑے گا مادے پر سے ایمان ہٹانا پڑے گا قربانی مادی دینی پڑے گی ہمارا غریب سے غریب آدمی بھی اتنے چھوٹے گھر میں نہیں رہتا جتنے چھوٹے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہ کے گئے تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ عائشہ سوتی رہے ہماری ماں اور حضور تہجد کی نماز پڑھ لیں جب حضور سجدہ کرتے تھے تو عائشہ کی ٹانگوں کو ہاتھ سے سکیڑنا پڑتا تھا پھر سجدے کی جگہ نکلتی ہمارے اوپر اتنی غربت نہیں نہ آنے والی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم امیر بھی اسی طرح رہیں وہ شاعر نے کہا ہے میرے میں اکبر اللہ آبادی کا تن آسانیاں چاہے اور آب بھی یعنی چپڑی اور دو دو تمہارے گھروں میں ڈبل ڈور فریج بھی رہیں اور دو دو سو چار چار سو گز پر تمہارے ولے بھی بنے رہیں اور اسلام بھی آ جائے اور تمہاری گردن بھی تن جائے نہیں جس نے کسی سے ادار لیا ہوا قرض لیا ہوا گردن تن کے سامنے نہیں آ سکتا نظر نیچی کر کے آنا پڑتا تن آسانیاں ڈھونڈے اور آپ روبی وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل نہ ڈوبی حیرت پیدا کرو قرضے نہ لو نہیں دیتے تو ان کے منہ پہ مارو کوئی نہ کوئی تو آ کے یہ اقدام کرے گی تو جان چوٹے گی نا دے کے ان کا تم کبھی نہیں کرز اتار سکتے جو بھی آئے گا وہ کہے گا کہ میاں جو ہو چکا سو ہو چکا حساب کرو ہمیں دیا کتنا تھا ہم سے لے چکے کتنا ہو تم اینڈ آل ہم تم سے لیں گے بھی نہیں یار آدمی بھی دکان پر کیا کرتا ہے جہاں زیادہ ادار ہو جاتا ہے تو کیا کہتا بیاندہ ہم تم سے نہیں لیں گے دوسری دکان پہ چلا جاتا ہی. کرتے ہیں لوگ ایسا کہ نہیں کرتے اصل مسئلہ یہ کہ جب ہمارے اوپر سود حرام کیا گیا جب تم اپنے ملک میں کوئی قانون بناتے ہو اس کی پابندی کرتے ہو دوسروں سے کرواتے ہو تم تمہارے یہاں قانون بنا تم نے ہمارے جہازوں کے پیسے بھی پکڑ کے بیٹھ گئے اب منتیں کر رہے ہیں, ہمیں خوردنی تیل ہی دے دو جہاز نہ صحیح کوکنگ آئل دے دو ہمیں کنولا دے دو وہ بھی نہیں مل رہا ہے کیوں ہمارا قانون اجازت نہیں دیتا کہ جی آپ نے ایٹم بم بنا رہے ہیں آپ اس لیے آپ کو نہیں دیتے ہمارا رب نے قانون بنایا ہے کہ سودی معاملہ نہیں کرنا جاؤ چھٹی کرو کوئی نہیں ہے اور اگر آج ہم نہیں کریں گے تو کل ہماری نسل جو ہے گی وہ ہم سے کمزور ہوگی یہ اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیا خیر القرون کرنی بہترین دور میرا دور ہے دا بیسٹ ایرا از مائن بہترین دور میرا دور ہے خیر القرون کرنی سم اللہ جین الہم سم اللہ جی نے پھر وہ جو اس کے بعد ہے پھر وہ جو اس کے بعد ہیں اس کا مطلب ہے یہ گریڈ ڈاؤن ہوتا چلا جائے گا اگر آج ہم نہ کریں گے ہم سمجھے ہماری اولاد ہماری اولاد ان کی زیادہ غلام ہوگی اگر ہم سے پہلے دس سال والے یہ کر جاتے تو وہ ہم سے زیادہ طاقت رکھتے تھے اگر آج ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور آ کے کیسے کرے اسے آج ہی کرنا چاہیے اور اس کے بغیر جان چوٹے گی جی تو یہ اس صورت کا موضوع ہے کہ سب سے بڑا دجال مادہ ہے آپ کے سامنے جس نے آپ کو اپنا غلام بنا دیا کارل مارکس لکھتا ہے کہ میں یہودی ہوں یہ اسی خط میں کارل مارکس نے جواب دیا اس بندے کو اس میں انہوں نے کہا کہ میں یہودی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ ہمارا الہ کون ہے ہوا المال پیسہ ہمارا الہ ہے اور اس پیسے کو کمانے کے لیے ہماری جتنی بھی ٹیکٹکس ہیں دیز آر یہ ہماری سروس ہماری پریئر ہماری عبادت ہے کیسے لوگوں کی جیبیں کاٹ سکتے اور یہ ریئیکشن تھا اس کے اندر کہ وہ اس کے خلاف پر اٹھ کر کھڑا ہوا ہے یہ جن کا علا مال ہے ہمارا علا مال نہیں یہی اس صورت کا موضوع ہے جسے حضور نے انتہائی فٹ قرار دیا ہے دجال کے مقابلے کے لیے ویو مس جا اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے پہاڑ سالٹ کھڑے حرکت نہیں کرتے فرمایا نسر الجال ہم اس دن ان کو چلائیں گے چل پڑیں گے جو بائنڈنگ فورس جس نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے وہ ان کے پاؤں چھوڑ دے گے چلیں گے اب بھی لینڈ سلائ... سلائیڈنگ نہیں ہوتی چلتی ہے نا پہاڑیاں پورے پورے گاؤں صاف کر دیتی اردا بار اور تو زمین کو اپنے سامنے بالکل چٹیل ننگا اپنے سامنے دیکھو لا لاتا پیوا جن والا ام کا نہ تو اس میں کوئی ٹیڑھا پن دیکھے گا نہ کوئی کھڈا ہوگا اس کے دکھ کا تلا دو دکن دکا جیسے آپ وہ کوٹ کوٹ کے زمین کو برابر کرتے اس طریقے سے زمین برابر ہوسر نہ ہوں اور ہم ان کو اکٹھا کر سب کو فلم ہو محدہ ان میں سے ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑیں کوئی بندہ پیچھے نہیں بچے کہ جی ویگن بار گئی اس جگہ نہیں ہے پیچھے رہ غادر غادر المغادرون ہوتا ڈیپارچر المغاد ڈپارچر ارائیول الوصول، لمنو غادر مین معاہدہ ہم کسی کو ڈپارٹ نہیں کریں سارے ہمارے سامنے ہو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیدا ہونے والے انسان فلمادر مینو منو وہ ردو اعلیٰ ربی کا صفحہ تیرے رب کے سامنے یہ صفوں میں پیش کیے جائیں صف بنا سم لاقاد تمونا کما خلق نا کم اول مرا تم ہمارے سامنے بالکل اسی طرح آگئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا تھا تو دنیا میں اللہ نے صرف روح پیدا کی ہے یہ ساتھ یہ بدن بھی دیا ہے تو فرمایا کما خلق تو اس سے مراد یہ نہیں کہ دنیا میں تم ماں کے پیٹ سے نکلے تھے یہاں بھی ماں کے پیٹ سے نکلے پھر کیا مطلب ہے کما خلق جس طرح ہم نے رو اور بدن کے ساتھ تمہیں دنیا میں پیدا کیا تھا آج پھر رو اور بدن کے ساتھ ہمارے سامنے آزر ہو گئے ورنہ روحیں تو اب بھی اللہ کے پاس ہیں نا روحیں تو اب بھی اس کے پاس بات کس کی ہو گئی ہے ویزل قبور سے جب قبریں الٹی جائیں گی کھولی جائیں گی تو قبروں میں سے کون نکلے گا جو قبروں میں چھوڑ کے آئے ہو کس کو چھوڑ کے آئے ہو روح نکلیا تو بندہ قبر میں لے کے گئے ہو نا کہ روح میچ چھوڑ کے آئے ہو قبر سے یہ نکلے گا ادھر سے وہ ڈالی جائے گی نکلو کماخلا کم اول بل تم مگر تمہیں یہ زون تھا موعدا کہ تمہاری ہماری اپوائنٹمنٹ کوئی نہیں ہے موید کس کو کہتے ہیں؟ اپوائنٹمنٹ کو وہ جو اپوائنٹمنٹ لینے والی کھڑکی ہوتی ہے جہاں سے ڈیٹ لیتے ہیں آپ ہاسپٹل کی اور وہاں کیا لکھا ہوتا ہے المواعید موائد کی جمع ہے مواعید اپوائنٹمنٹ تم نے یہ سمجھا تھا کہ تمہاری رب کے ساتھ ملاقات کی کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے اور میری ذمہ داری ہے تمہیں اس وقت لے کے آنا جیسے ہوتے کام یہاں درس ہے اور ہم آپ کو وہاں سے پک کر لیں گے جب میرے پاس لائسنس نہیں ہوتا تھا یہی کہتے نا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کو مصفہ دبئی شارجہ یہاں بھی ہم گاڑی بھیجیں گے بیل بس بجانا آپ باہر نکلیں ہم ارینج کر دیں گے گاڑی اللہ نے فرمایا یہ میری ذمہ داری ہے تمہیں اس اپائنٹمنٹ پہ لے کے آنا کس طرح لے کے آتا ہوں کسی کو کنکارڈ میں لے جاتا ہے کہ نہیں لے جاتا کسی کو گاڑی میں لے جاتا ہے کسی کا گھر بیٹھے ارینج کر دیتا ہے دروازہ بجانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اوپر سے پہاڑی جاتی چلو تم نے یہ سمجھا تھا کہ تمہارا رب کے ساتھ اپوائنٹمنٹ نہیں ہے اور ظاہر ہے جو بھی ہماری لسٹ بنی ہوتی ہے اپوائنٹمنٹس کا ایک اس پہ ٹائٹل لگا ہوتا ہے نیچے ہم لکھ لیتے ہیں بائیس تاریخ کو فلاں سے ملنا ہے پندرہ کو فلاں سے ملنا ہے فلاں تاریخ میرا درس ہے اور اس میں کہیں لکھا ہوا کہ رب سے بھی ملنا ہے کوئی ہے اس لسٹ میں رب سے ملاقات کا ایک علق. یقین تو آدمی کے اندر ہونا چاہیے نا سورے الحاق میں جو بیماری بتائی وہ یہی بتائی ل تعالم علم یقین اللہ تعالیٰ ان الجہیم تمہیں علم ال یقین ہوتا تو تم جہیم کو آنکھوں سے دیکھ لم اللہ تارا انا عین ال یقین پہلے علم ال یقین سے معلوم ہونا پھر عین ال یقین سے اس کو دیکھ لے یہ تین درجے ایک یہ ہے کہ کسی آدمی کو یہ پتہ چلے کہ آگ جلاتی یہ ہے علم ال یقین ہر آگ کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے سنا آگ جلاتی دوسرا عین ال یہ ہے کہ کسی کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ لے بندہ آگ لگ گاڑی میں دکان میں کسی کو آگ لگی ہوئی یار وہ رو رہا ہے تکلیم ہے تو پتہ چل گیا یار بات سچی اس کا نام کیا ہے عین الیقین آپ نے آپ کی آنکھوں نے دیکھ لیا اور آپ کو آنکھ کے ذریعے یقین ہو گیا پہلے علم کے ذریعے یقین تھا علم الیقین عین الیقین القین اور تیسرا درجہ ہوا کہ کسی دن خود ہی لگ جائے خود ہی ہمیں لگ جائے اس کو کیا کہتے ہیں یقین ہڈ بیتی اب اور پکا یقین ہو گیا اس لیے کہ خود لگ گئی اب یہ ہڈ بیتی ہو گئی بلز ام تم النج و معاہدہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ تمہاری کسی کے ساتھ کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے لہذا تم نے اس اپائنٹمنٹ کی تیاری بھی نہیں کی جب ہوتی آپ کو پتا پتا ہوتا جی فلان اتنے بجے مجھے فلان کمپنی میں جانا یا ٹینڈر دیکھنے یا کنسلٹینٹ سے ملنا تو آپ تیار کرتے نقشے اٹھاتے ہیں اٹھاتے ہیں اس کی تیاری ہوتی ہے تھوڑی دیر آپ ہوم ورک کرتے ہیں بھائی یہ کام کر کے پھر جانا ہے ملاقات کے لیے کپڑے بدلی کرتے ہیں سینٹمنٹ مارتے ہیں آپ شوز پہنتے ہیں موبائل اٹھاتے ہیں یہ تیاریاں ہیں فرمایا تم نے مجھ سے ملنے کی کوئی تیاری کی